السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے ڈیزائن ہیورسٹکس کی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈیزائن ہیورسٹکس ان کا رول کیا ہے جب ہم کسی سسٹم کا آرکیٹیکچر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کون کون سی ڈیزائن ہیورسٹک زیادہ پاپولر ہیں بلکہ کون کون سی ڈیزائن ہیورسٹکس ایسی ہیں جو مجھے پرسنلی پسند ہیں پہلی بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ یہ ہیروسٹکس کوئی لاز آف نیچر نہیں ہوتے یہ صرف رولز آف thumb ہوتے ہیں یعنی ایسے رولز of thumb جن کو برسہ برس کے ایکسپیرئنس کے بعد لوگوں نے سیکھا ہے تو یہ ہیروسٹکس جو ہیں یہ ایک لحاظ سے وزڈم ہوتی ہے کامن سینس نالج ہوتی ہے جو کہ برسہ برس کے ایکسپیرینس کے بعد لوگوں نے سیکھی ہو تو ہم نے دیکھا یہ تھا کہ یہ رولز یہ رولز آف سم جو ہیں ان کو ڈیزائن میں ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں ہم نے یہی دیکھا کہ اس کے خاصے فائدے ہوتے ہیں In the sense کہ ان دا سینس کے ان ہیورسٹکس کو اگر آپ یوز کریں تو عموماً آپ کا ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ بہتر ڈیزائن ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ہم نے ایک چیز اور بھی مینشن کی تھی پچھلی دفعہ کہ یہ یورسٹکس جو ہے یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ دیز آر ناٹ لاز آف نیچر کبھی کبھی یہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے اس پہ ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ اکثر اوقات اگر آپ ان ہیٹکس کو یوز کریں تو بہت دفعہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوں گے جس میں شاید آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل سو وین ایور یو آر اپلائنگ دیز ہی آپ کو تھوڑا سا سوچتے رہتے ہوئے اپلائی کرنا چاہیے ہم نے کچھ ہیریسٹکس آپ کے سامنے مینشن کی تھی یعنی وہ ہیروسٹکس جو مجھے ذرا کچھ جن کی سمجھ ہے یا جو مجھے پسند ہے ان میں سے ایک کا میں ایک دو پھر آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک سسٹم ڈیزائن کرنا ہے اس کے بہت سارے کمپوننٹس ہیں تو ان میں سے پہلے کون سا کمپوننٹ ڈیزائن کیا جائے یعنی شروعات کس سے کی جائے اور ان کمپوننٹس میں فرق کیا ہے ان میں سے کچھ ذرا ایسے کمپوننٹ ہیں جن کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کچھ اور ایسے ہیں جن کی ذرا انٹرمیجیٹ سی کمپلیکسٹی ہے کچھ اور جو ہیں وہ ہائیلی کمپلیکس ہیں تو ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے مڈل سے سٹارٹ کرنا چاہیے سمپل سے سٹارٹ کرنا چاہیے یا ہائیلی کمپلیکس جو ماڈولس ہیں ان سے سٹارٹ کرنا چاہیے تو جواب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں نے ایکسپیرینس سیکھا ہے کہ وین ایور یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس یعنی جب آپ ایک سسٹم کے کمپوننٹ ڈیزائن کر رہے ہیں اور آپ نے سوچنا ہے کہ پہلے میں کون سا پکڑوں تو سب سے مشکل والا سب سے کمپلیکس پکڑے پہلے ڈیزائن کریں مجھے شروع میں جب میں نے اس کے بارے میں کرنے پڑتے ہیں عموماً یہ ہیورسٹک میری بہت مدد کرتی ہے یعنی مدد سے مراد یہ کہ میرا ٹائم سیو کرتی ہے میری کاسٹ سیو کرتی ہے اور اوورال جو چیز میں بلڈ کر رہا ہوں اس کی کوالٹی کو بڑھاتی ہے آج جناب آج بھی ہم نے کچھ ہیرسٹکس کی ہی بات کرنی ہے لیکن ایک بہت لمیٹڈ سے فیلڈ کے لیے آج ہم نے ویب ڈیزائن میں جو ہیرسٹکس یوز کی جاتی ہیں ان کی بات کرنی ہے اس کے علاوہ آج ہم نے بات کرنی ہے ویب ڈیزائن میں یوزیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے یوزبلٹی کیا ہے اور پھر کسی ویب سائٹ یا کسی ویب پیج کی یوزبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سی ہیورسٹکس اویلیبل ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ساری ہیورس میں آپ کو شاید نہ بتا سکوں لیکن جن کا مجھے کچھ علم ہے ان کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ انفارمیشن فراہم کروں گا تو جناب آج کا موضوع ڈیزائن ہیورسٹکس فار کرنے سے پہلے ایک صاحب ہیں اسٹیو گروگ ان کی ایک کتاب کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیں کتاب کا ٹائٹل ہے ڈونٹ میک می تھنک یہ کتاب جو ہے یہ ویب سائٹ ڈیزائن ویب سائٹ ڈیزائن کی یوزبلٹی بڑھانے کے بارے میں ہے اس میں اس کا ایک ایکسرپٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایک ویب پیج پہ جاؤں کچھ کرنے میں آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ آئی گو ٹو ویب پیج ٹو ڈو اٹ تو مجھے وہ چیز کرنے کے لیے سوچنا نہ پڑے ویب پیج پہ تھنگس شوڈ بی سیلف ایویڈنٹ دے شوڈ بی آبیس دے شوڈ بی سیلف ایکسپلینٹوری میں جاؤں فٹافٹ اپنا کام کر سکوں مجھے سوچنا نہ پڑے مجھے دیکھنا نہ پڑے مجھے بھالنا نہ پڑے مجھے انالیسس نہ کرنا پڑے یوں کر کے میرا کام ہو جائے اگر کسی ویب سائٹ پہ یوں کر کے میں چیزیں کر سکتا ہوں دیٹ از تھنگز آر آبیس اوور دیر مجھے سوچنا نہیں پڑتا تو میں یہ کہوں گا اٹس اے ہائی یوزبل سائٹ یوزبلٹی کی ڈیفینیشن کے بارے میں جو گولز اچیو کرنا چاہتا ہوں ان کو اچیو کرنا اگر میرے لیے آسان ہے دیٹ مینس یہ سائٹ جو ہے یہ یوزبل ویب سائٹ ہے تو یوزبلٹی کی ایک ڈیفینیشن کیا ہوئی ڈونٹ میک می تھنک میک نی تھنک یہ ہے یوزبلٹی اب یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار کچھ زبردست ہی ویب سائٹ ہے وہ مجھے دکھائیں تو do you define this زبردست یعنی yani, what's a good ویب سائٹ میرے خیال میں اچھی ویب سائٹ وہ ہوتی ہے جو وہ گول اچیو کر سکے جو وہ مشن پرفارم کر سکے جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا فرض کریں میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے بہت سارے پیسے بنانے کے لیے تو وہ ویب سائٹ اچھی ہوگی اگر اس کے ذریعے میں بہت سارے پیسے بنا سکوں میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے کوئی تعلیم عام کرنے کے لیے یا کوئی انفارمیشن پھیلانے کے لیے تو اگر میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں اس ویب سائٹ کے ذریعے اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہوں ایٹس اے گریٹ ویب سائٹ سو گریٹ ویب سائٹ اٹ ڈز ڈیزائنڈ فار وہ اپنا مشن اچیو کرتی ہے تو اچھی ویب سائٹ جو ہے اس کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے عموماً یہ جو اچھی ویبسائٹ ہوتی ہیں نا اگر اس کو آپ یوزر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں ان میں بعض چیزیں کامن ہوتی ہیں ان پہ جب کسٹمر جاتا ہے نا یا کوئی یوزر جب جاتا ہے نا وہ اچیو کرنے کے لیے جو بھی وہ اچیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو فورن کر پاتا ہے یعنی یوزر جو چیزیں کرنا چاہتا ہے اگر وہ ان کو فوراً اچیو کر سکے گڈ ویب سائٹ اگر وہ وداؤٹ مچ تھنکنگ اس ویب سائٹ کو یوز کر کے اپنا گول اچیف کر سکے دیٹس اے ویب سائٹ اور یوزر کو زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے ٹو اچیو دا گولر ویب سائٹ تو یہ ڈیفینیشن ہماری ایک لحاظ سے یوزبلٹی کی بھی ہو گئی کہ جو یوز ویب ویبسائٹ ہوتی ہیں دے لیٹ دا یوزر اچیو وٹ ایور دے وانٹ ٹو اچیو کون ود آؤٹ مچ چیزیں تیزی سے اور انہیں زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے زیادہ کام نہ کرنا پڑے زیادہ مصروف نہ ہونا پڑے اس ویب سائٹ کے ساتھ تو اگر دو ویب سائٹس ہیں ایک پہ میں اپنا جو بھی میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں آدھے گھنٹے میں کرتا ہوں دوسرے پہ وہ پانچ منٹ میں کرتا ہوں تو یہ جو پانچ منٹ والی عموماً چیز ہوگی اسے ہم کہیں گے دس از اے مور یوزبل ویب سائٹ بیکاز تو جناب چیز کیا ہوئی چیز کیا ہوئی ویب سائٹ ڈیزائن میں اسپیڈ is a very very maybe the most important factor فیکٹر کہ ویب سائٹ ڈیزائن میں جب آپ سوچتے ہیں کہ میں زبردست ویب سائٹ کس طرح بناؤں تو جس چیز کا آپ کو سب سے زیادہ میرے خیال میں خیال رکھنا چاہیے وہ اسپیڈ ہے کہ یوزر کو ویٹ نہ کرنا پڑے اس کے لیے اگر آپ کو ویب سائٹ میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں یا بہت زیادہ کرنی وٹ یو وانٹ از یو وانٹ دا یوزر آف دا ویب سائٹ ٹو اچیو دا گولس وٹ ایور دانٹ اچیو کیونکہ اگر آپ کی ویب سے وہ اپنے goals achieve کر رہا ہے ویری گڈ چانس کی وجہ سے آپ یعنی ڈیزائنر کے گولس جو ویب کے لیے ہیں وہ بھی اچیو ہو رہے ہیں تو جناب کی چیز جو ان میں میرے خیال میں ہے وہ ہے اسپیڈ تو یوزرس کرتے کیا ہیں جب آپ کی website پہ آتے ہیں عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یوزرز جب کسی ویب سائٹ پہ کسی نئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس ویب پیج پہ وہ سارے کو پڑھتے نہیں اس کو اسکین کرتے ہیں ان کو اگر کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر آئے تو پھر اس کو وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سو انلیس دا ویبسائٹ کیچز دے اٹینشن لائک دس جنرلی دے موو آن دے گو ٹو سمیر ایک اور بات جب یوزر کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ویب سائٹ یعنی اس ویب پیج کو اینالائز نہیں کرتے اس کے کونوں خودروں کو پڑھ کے یہ نہیں دیکھتے کہ یار سب سے اپٹیمل چوائس میں کس طرح لے, آ, کروں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گڈ انف چوائس کون سی جلدی سے جہاں میں جانا چاہتا ہوں میں وہاں جا سکوں اس کے لیے وہ جلدی سے کوئی جگہ کوئی لنک کوئی بٹن تلاش کر کے اسے کلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یو سر ڈونٹ ایوری تھنگ ڈونٹ ٹرائی وہ بس الٹا سیدھا کر کے کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ٹامک ٹوہیاں مار کے جلدی سے want to go to the next stage تو آپ کو پتا ہے کہ یوزر یہ کرتا ہے یعنی وہ صرف اسکین کرتا ہے وہ صرف ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے وہ صرف گڈ انف سولوشن کی تلاش میں تو جب آپ اپنا ڈیزائن ویب سائٹ کو کیپ دیٹ ان مائنڈ یہ جو میں نے ویژل اسکیننگ کی بات کی اس پہ ذرا ایک نظر ڈال لیں یوزر جب ایک پیج پہ آتا ہے تو پہلے اس کو اس کے موٹے موٹے کمپوننٹس نظر آتے ہیں ہیڈنگ نظر آتی ہے میں بھی ایک سائیڈ بار ہے ایک مین ٹیکسٹ ہے وہ نظر آتا ہے ایس باکسز اسے نظر آتا ہے اس کے بعد اگر یوزر کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے اس کو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز نظر آنی شروع ہوتی ہیں لائنیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں جو ہیڈنگ ہے اس کو تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد شاید یوزر جو ہے نا اس کو ہیڈنگ پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ ہیڈنگ نظر آنی شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا بڑا سا باکس ہے جس میں مین ٹیکسٹ ہے اس میں بھی تھوڑے سے آپ کے ڈیزائن میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کچھ ایسی انٹرسٹنگ چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یوزر کی نظر فوراً وہاں پہ فوکس ہو جائے اس سے میم یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ عجیب و غریب انٹرسٹنگ تصویریں ڈال دیں جس کا آپ کی ویب سائٹ سے کوئی تعلق نہ ہو میں یہ ہرگیز نہیں کہہ رہا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا جس میں یوزر کو انٹرسٹ ہو سو دیٹس وچ یو وانٹ ٹو ڈو یو وانٹ ٹو کیچ دا یوزر وین دا یوزر فرسٹ یعنی جب وہ آپ کو بس سکین کر رہا ہے آپ کے ویب پیج کو اس وقت آپ کو چاہیے کہ یوزر کو کیچ کر لے وہاں پہ کوئی ایسی چیز رکھیں کہ یوزر اس ویب پیج کو پڑھنے پہ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھنے پہ مجبور ہو جائے تو اس سلسلے میں ایک میٹافور جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ بل بورڈ کا ہے دیکھیے بل بورڈ کس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں یہ جو آپ نے سڑکوں پہ دیکھے ہوں گے فلاں سوپ کا یا فلانی چائے کا یا فلانے کولڈ ڈرنک کا ایک بل بورڈ بڑا سا اشتہار سا لگا ہوتا ہے یہ کس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں یہ اس لیے ڈیزائن نہیں کیے جاتے کہ لوگ اپنی گاڑی کھڑی کریں گے اور ان کو غور سے پڑیں گے اس لیے ہر کسی ڈیزائن کیے جاتے ہیں یہ صرف ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس سے گزریں گے اس کی صرف ایک جھلک دیکھیں گے اور اس کو سمجھ جائیں گے اس کے میسج کو سمجھ جائیں گے اس کا میسج ان کے دماغ پہ ثبت ہو جائے گا جب آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہو بل بورڈ ڈیزائن کے بارے میں سوچیں آپ دیوان قالم کے بارے میں نا سوچیں کہ اس کا اگر آپ اس سے آپ کچھ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شیئر تلاش کر کے اس کو پورا پڑھنا پڑتا ہے پھر جا کے سمجھ آتی ہے اور بعض لوگوں کو تو اس کی بھی برسوں سمجھ نہیں آتی سو وین ڈیزائننگ ویب سائٹس تھنک بل بورڈز تاکہ صرف ایک سکین سے لوگوں کو میسج مل جائے جو آپ کنوی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کیسا کر سکتے ہیں یعنی یہ جو آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا لوگوں کو اپنی ویب سائٹ پہ رکھنا ان کو جکڑ لینا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو جناب آج ہم نے جیسے میں نے بتایا ویب سائٹ ڈیزائن کی بات کرنی ہے کیونکہ ڈیزائن از امپورٹنٹ ڈیزائن کے ذریعے آپ وہ گولز اچیو کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے میں اس کی آپ کو بعض ایگزامپل دوں کہ اگر آپ کا آپ کی ویب سائٹ کا پور ڈیزائن ہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں زون ریسرچ نے ایک سروے کیا تھا وہاں سے انہیں پتا لگا کہ سکسٹی ٹو پرسینٹ شاپرس دیٹ از تھری آؤٹ آف ایوری فائیو شاپرس دے گیو اپ لکنگ فار تھنگ دیٹ دیور لوکنگ فور یعنی وہ ایک چیز خریدنے آئے تھے آپ کی ویب سائٹ پہ انہیں وہ آسانی سے نہیں ملی وہ کہیں اور چلے گئے تو بجائے اس کے پانچ میں سے پانچ شاپرس آپ کی شاپ سے چیز خریدتے ان میں سے صرف دو نے آپ کی شاپ سے چیزیں خریدی دی. تو دیکھیں آپ کا نقصان کتنا ہوا آپ کا ریونیو جو ہے وہ ڈھائی گنا ہو سکتا تھا اگر آپ نے اپنا ڈیزائن صحیح طرح کیا ہوتا اگر آپ نے اپنا ڈیزائن صحیح طرح کیا ہوتا تو اکثر شاپرز کو وہ چیزیں وہاں مل جاتی جہاں وہ انہیں تلاش کر رہے تھے اور اگر آپ کا ریونیو ڈھائی گنا ہو سکتا ہے تو عموماً آپ کی جو ہے وہ دس گنا ہو سکتی ہے یو so you are doing yourself a great disfavor by not designing your website properly. پراپرلی Research نے ایک سروے کیا تھا انہیں پتا لگا کہ فورٹی پرسینٹ آف دا یوزرس دیٹ out ٹو آؤٹ آف ایوری فائیو یوزر ڈو ناٹ گو بیک ٹو اے سائٹ اگر ان کا پہلا ایکسپیرینس وہاں پہ خراب تھا عموماً یہ ایکسپیرینس کیوں خراب ہوتا ہے یہ ایکسپیرینس کیوں نیگیٹو ہوتا ہے اسی لیے کہ آپ کا ڈیزائن فلاڈ ہوتا ہے کسٹمر یا یوزر وہ گولس اچیو نہیں کر پاتا جن گولس کو اچیو کرنے کے لیے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آیا تھا اور وہ اتنا بدزن ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کبھی نہیں آتا بائی پور ڈیزائن یو کلنگ یور سیلف یو آر ڈرائیونگ پیپل اوے فروم ویب سائٹ انسٹیڈ آف ڈرائیونگ دم انو اتنا ظلم نہ کریں ایک اور نیٹ اسمارٹ ریسرچ نے سروے کیا انہیں پتا لگا کہ 83 of the Users. that is four out of five users they stopped surfing your website کیوں? کیونکہ آپ website کی navigation خراب تھی navigation کیا ہوتی میں وہ تھوڑی دیر میں بتاؤں گا یا پھر یہ navigation کے علاوہ یا پھر آپ کی site جو تھی it was too slow اس کی وجہ سے انہیں website پسند نہیں آئی اور شاید وہ پھر کبھی آپ website site پہ نہ آئے تو یہ speed is important four out of five they went away آؤٹ آف فائیو یوزرس وہ اس وجہ سے انوائ ہوئے تھے کہ آپ کی ویب سائٹ جس ٹو سلو دس وائر نوٹ گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یور ویب سائٹ تو ڈیزائن کی اور ڈیزائن میں اچھے ڈیزائن کون سے ہوتے ہیں سمپل ڈیزائن ہوتے ہیں سمپل ڈیزائن اچھے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمپل ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا یوزر کے لیے انہیں سوچنا نہیں پڑتا if دا ڈیزائن از سمپل اف دا تھنگ آر اسٹریٹ فارورڈ آپ کے کسٹمر کو سوچنا نہیں پڑے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ جلدی سے بڑی تیزی سے وہ وہاں پہ چیزیں اچیو کر سکے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے سو so, جس یورسٹک کی ہم نے پچھلی بار بات کی تھی سمپلیفائی سمپلیفائی سمپلیفائی دیٹس ویری ویری ویلڈ ان ویب ڈیزائن جب آپ ویب ڈیزائن کر رہے ہیں آپ کے پاس دو تین مختلف آئیڈیاز ہیں میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ پریفر کریں جو سمپلر آئیڈیاز ہیں سمپلر آئیڈیاز میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ خوبصورتی یوزر کو نظر آتی ہے اور اس سے وہ یوزر جو ہے آپ کے ڈیزائن کی طرف آپ کی ویب سائٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے Designs کے بارے میں یہ بھی کہ ہونے چاہیے. کو کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اب ایسے ہو رہا ہے اب ایسے ہوگا اب ایسے ہوگا اس کو آپ کو سمجھانا نہیں پڑتا اس کو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کی سائڈ کا ڈیزائن کیسا ہے مطلب کہ یوزر کچھ چیزیں سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو ایسے ہوگا اگر آپ کی ڈیزائن آپ کی ویب سائٹ اچھے طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہے تو وہ پرڈکٹیبل ہوگی اس پہ جو چیزیں ہوں گی وہ اسی طرح ہوں گی کہ آپ ایک چیز ایک یوزر ایک چیز سوچے گا اور جب وہ وہاں پہ بٹن کلک کرے گا یا پہ کسی لنک پہ جائے گا اسی طرح ہوگا سو کنسٹنٹ ڈیزائنس پرڈکٹیبل ڈیزائنس دے آر گریٹ ڈیزائنس دیٹ از وٹ یو شوڈ بی شوٹنگ فار اس کی پروٹیبلٹی کی, کی ایک ایگزامپل آپ کو دکھاتے ہیں فرض کریں آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس میں ایک تو مین پیج ہے اس کے علاوہ نو کیٹیگریز ہیں ان میں تین تین پیجز میں بھی ہیں تو جس طرح کا ڈیزائن سب آپ کو نظر آ رہا ہے میرے خیال میں اس سائٹ کا ہر پیج لگتا ہے کہ وہ ہر دوسرے پیج سے ملتا جلتا ہے تھوڑا سا مختلف بھی ہے لیکن ملتا جلتا بھی ہے آپ کسی بھی اس ویب سائٹ کے کسی بھی پیج پہ ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کہاں پہ ہیں آپ کس ویب سائٹ پہ ہیں آپ کو صرف ڈیزائن سے اندازہ ہوگا کہ ہاں میں فرانی جگہ پہ ہوں ایک چیز اور دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نو کیٹیگریز میں پیجز ہیں ان میں ہر کیٹیگری میں کچھ چیزیں کامن ہیں یعنی کہ رنگ کامن ہے تو اس سے نہ صرف آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کس ویب سائٹ پہ ہیں بلکہ اس ویب سائٹ کے کس پورشن میں ہیں اس کا بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے دس از this is predictability آپ کی پوری کی پوری ویب سائٹ کا ڈیزائن جو ہے نا وہ یونیفائڈ ہے تھوڑے تھوڑے فرق ہیں لیکن اگر آپ اسے کسی بھی پیج کسی بھی ممبر پیج پہ چلے جائیں اس ویبسائٹ کے آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کسی اوپری جگہ پہ کسی عجیب و غریب جگہ پہ آ گئے یو اٹ فیلز لائک یور اسٹل دیر اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں دو لے آؤٹس نظر آ ہیں آپ کو لیفٹ ہینڈ والا جو ہے وہ خاصا رینڈم سا ہے اس میں چیزیں ادھر سے ادھر ہر طریقے سے ہو رہی ہیں جیسا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس میں گیا ایک ہی رینڈم سے ڈیزائن ہو so, ہوتے, ہی right ہوتے ہیں ان کو یوزر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ ویب سائٹ کا لے آؤٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو دس از دیٹ از دا رائٹ ہینڈ ہاؤ شوڈ بی گوئنگ اباؤٹ اٹ ہم نے ویب سائٹ, کی, ویب سائٹ کے اور ویب پیجز کے ڈیزائن کے خاصی بات کی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے تین کی حصے ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں تین کی چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے پہلی چیز تو ہے نیویگیشن یعنی آپ نے ویب سائٹ کی ایک نیویگیشن سکیم سوچنی پڑتی ہے دوسرے یہ کہ آپ کو جو اس کے اندر انفارمیشن آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اس کا لے آؤٹ کہ کون سی انفارمیشن کہاں جائے گی اس کے بارے میں سوچنا پڑتا آ, سوچنا پڑتا ہے اور آخری چیز یہ کہ اوورال جو ویب سائٹ کی اینڈ فیل ہے وہ کیسی ہو اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے فار ایگزامپل اگر کوئی سائنٹیفک سی ویب سائٹ ہے اس کی لک اینڈ فیل اور طرح کی ہوگی کمپیئر ٹو ایک ایسی ویب سائٹ جو بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جس پہ جا کے وہ گیمس کھیلیں تو جناب ویب سائٹ ڈیزائن کے جو تین ایلیمنٹس ہیں تین کمپوننٹس ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں سب سے پہلے تو نیویگیشن اسکیم ہے پھر جو انفارمیشن آپ اپنی ویب سائٹ پہ پرزینٹ رہے ہیں کون سی کہاں جائے گی اسے کہتے ہیں لے آؤٹ آف اور آخری چیز اوور جو ویب سائٹ کی ایک لک فیل ہے اوور جو لک ہے اس کی, کی سائٹ کی, تو یہ تین کمپوننٹ ہیں جب بھی آپ کو ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں ان تینوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نیویگیشن سکیم ہے تو اس کے بارے میں اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے باقی یعنی لے آؤٹ اور اوور اینڈ فیل اس کے بارے میں بھی ہم لیکچر کے لیکچر کے اینڈ سے ذرا کچھ پہلے تھوڑی سی اور ڈسکشن کریں گے تو جناب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیویگیشن آخر کیا بلا ہے کیا چیز ہے نیویگیشن جناب یہ وہ انٹرفیس ہے وہ کنٹرولز ہیں جو ایز ویب سائٹ ڈیزائنر میں ایک یوزر کو دیتا ہوں جس کی مدد سے یوزر یہاں سے وہاں جا سکتا ہے یا پھر یوزر وہ انفارمیشن فائنڈ کر سکتا ہے جو فائنڈ کرنا چاہ رہا ہے تو نیویگیشن کیا ہے یہ وہ کنٹرولز ہیں یہ وہ انٹرفیس ہے جو کہ یوزر یوز کرتا ہے ٹو نیویگیٹ دی سائٹ ٹو گو فروم ہیر ٹو دیر ویب سائٹ اور میرے خیال میں دس از دا موسٹ امپورٹینٹ ڈیزائن کمپوننٹ آف ویب سائٹ نیویگیشن کے بارے میں یعنی جو آپ نیویگیشن ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے بارے میں چند ہیور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نیویگیشن ڈیزائن کریں تو کوشش کریں کہ مین نیویگیشن جو ہے نا وہ آپ کے پیج کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو آپ پوچھیں گے کہ کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر ویب سائٹس پہ ایسے ہوتا ہے اس لیے جو آپ کے یوزر جو ہیں وہ ٹرین ہو چکے ہیں دے آلویز دوسری بات یہ نیویگیشن کے, ان کے برائٹ کوئی فلشنگ یا کوئی بلنکنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نیویگیشن از ناٹ دا مین تھنگ ایز فار ایز دا انفارمیشن تو وہ کنٹرول ہیں جن کے ذریعے آپ انفارمیشن فائنڈ کرتے ہیں وہ انفارمیشن تو نہیں ہے تو جب آپ نیویگیشن ڈیزائن کر رہے ہیں اس کو ایسے کریں کہ جب یوزر اس پیج پہ دیکھ رہا ہے تو نیویگیشن پہ اس کی کم کم نظر جائے جو مین انفارمیشن پینل ہے اس پہ یوزر کی زیادہ سے زیادہ نظر پڑے تیسری ہو کہ آپ کی نیویگیشن سکیم ایسی ہونی چاہیے کہ یوزر کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اس کو زیادہ سکرولنگ نہ کرنی پڑے اس کو آٹھ دس بٹن نہ دبانے پڑے ٹو ڈو اے سمپل ٹاسک سو دیس شوڈ بی این اکانمی آف ایکشن اینڈ ٹائم نیویگیشن اسکیم ایسی ہونی چاہیے کہ یوزر کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور یوزر جلدی سے وہ کر لے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے نیویگیشن کے بارے میں یہ بھی کہ وہ کنسٹنٹ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ اس پیج سے دوسرے پیج پہ جائیں وہاں پہ نیویگیشن کچھ اور ہو یا پھر نیویگیشن ایسی ہو کہ یہ کچھ بٹن آپ نے بنائے اس کے ساتھ ہی کچھ بٹنز ہیں ان کا آپس میں اگر اس کو دباتے تو کچھ ہو جاتا ہے اس کو دباتے تو کچھ ہو جاتا ہے یہ بھی کہ نیویگیشن جب آپ ڈیزائن کریں تو اس میں ٹیکسٹ یوز کریں یہ ٹیکسٹ کے لیبلز ہوں یہ نہ ہو کہ آپ آئی کے چکر میں پڑ جائیں اومن آئی کانس آر ناٹ ایز انفارمیٹیو ایز لیبلس آپ دیکھیں آپ وہاں پہ محدب اچسہ بنا سکتے ہیں یا پھر وہاں پہ سرچ لکھ سکتے ہیں تو سرچ پڑھنے سے مجھے زیادہ پتہ لگے گا یا محدب ادسے کو دیکھنے سے مجھے زیادہ پتہ لگے گا کہ یہاں جا کے میں سرچ کر سکتا ہوں سو so, کوشش یہ کریں کہ صرف ٹیکس یوز کریں اور اگر اتفاق سے کسی وجہ سے آپ کو یہ جو آئکون سے یوز کرنے پڑ بھی جائیں تو ہر آئی کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈسکرپٹو لیبل ضرور ڈال دیں اس سے یوزر کو سوچنا نہیں پڑے گا ایوری تھنگ ول بی آبیس ایوری تھنگ ول بی کلیئر تو یہ جو لیبل ہیں جو آپ کی نیویگیشن سکیم میں آئے ہیں یہ بڑے کلیئرلی لکھے ہونے چاہئیں دے شوڈ بی ویری انڈرسٹینڈبل یہ کنفیوزنگ نہ ہو اگر آپ ایک آپ نے لیبل لکھنا ہے سرچ کا تو اس کا نام سرچ رکھیں اس کو ایسے نہ لکھیں فائنڈ وٹ یو آر لوکنگ فار اور سم عجیب و غریب چیز اٹ شوڈ بی کلیئر اٹ شوڈ بی کمپریہسبل اٹ شوڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ یہ بھی کہ لیبل جو ہوں لیجیبل ہوں یعنی ان کو آدمی پڑھ تو سکے یہ نہ ہو کہ ان کا فونٹ آپ نے بہت چھوٹا رکھا ہو یا پھر ان کا رنگ ایسا کیا ہو کہ بیک گراؤنڈ میں اور اس لیبل میں کوئی اتنا فرق ہی نہ ہو سو اٹ شوڈ بی لیجیبل ایک چیز اور جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ یہ نیویگیشن بنا رہے ہوں تو اس میں جو ویب براؤزر کی نیٹو نیویگیشن ہے نا یعنی اس پہ ایک وہ بیک کا ایک ایرو ہے ایک فارورڈ کا ایرو ہے ہوم کا ایک بٹن ہے ان کو ڈیسیبل نہ کریں یوزر جو ہے وہ ٹرین ہو چکا ہے کہ میں یہ بیک کا بٹن دباؤں گا اپنے براؤزر میں یا فارورڈ کا دباؤں گا یا ہوم کا یا پھر اسٹاپ کا اور جتنے بھی بٹن اس میں بنے ہوئے ان کو دباؤں گا اگر آپ ان کو ختم کر دیتے ہیں ان بٹن کو ختم کر دیتے ہیں اس سے یوزر زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے یوزر کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے ایل ایم ایس میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ میسجز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ فارورڈ اور بیک کے ایروز نہیں ہے نائس that, nice. وہ مجھے نہیں معلوم کیوں ڈیسیبل کیے گئے ہیں لیکن ام شور ڈیزائنرز ہیڈ سم گڈ ریزن فار ڈوئنگ دیٹ لیکن اگر میں اسے ڈیزائن کرتا چاہے مجھے سخت ہارڈ ورک کرنا پڑتا میں جو مرضی کرتا لیکن میں ان آئی کو یعنی بیک فارورڈ ہوم وغیرہ کے آئی جو ہیں ان کو کبھی بھی ختم نہ کرتا ان بٹنس کو کبھی بھی میں ڈسیبل نہ کرتا ایک چیز اور جو میرے خیال میں ہر نیویگیشن اسکیم میں ہونی چاہیے وہ ہے سرچ کا ایک پاکس ضرور ہونا چاہیے اکثر اوقات یوزر جب کسی نئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اگر وہ لمبی چوڑی بڑی سی ویب سائٹ ہے اس پہ چیزوں کو تلاش کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے لیکن انہیں ایک آدھے کی ورڈ کا پتہ ہوتا ہے So the user should have the ability of entering that keyword and getting to a reasonable place where that keyword is mentioned اور وہاں پہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہاں کی ورڈ ہے تو اس کے مطابق کچھ انفارمیشن بھی ہوگی تو نیویگیشن اسکیم میں سرچ کا فنکشن ہونا میرے خال میں خاصہ اسینشل ہے میری فیوریٹ نیویگیشن اسکیم جو ہے نا وہ آج تک میں اسے امپلیمنٹ تو نہیں کر چکا کر سکا لیکن کبھی نہ کبھی موقع ضرور ملے گا وہ ہے ون کلک نیویگیشن یعنی میں ایک ویب سائٹ پہ جاؤں اٹ ڈزنٹ میٹر میں نے کہاں جانا ہو مجھے صرف ایک دفعہ کلک کرنا پڑے آپ کا خیال ہے از دیٹ این امپاسبل ڈریم آپ کا خیال ہے ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کی جا سکتی ہے کہ جس میں صرف ایک جگہ کلک کر کے آپ جہاں مرضی جانا چاہیں جا سکیں اور یہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی وہ دو سو کی ویب سائٹ ہوکنگ پہ ڈزنز اور مے بی ہنڈریڈ پیجز صرف ایک دفعہ کلک کروں اور وہاں پہنچ جاؤں جا میں جانا چاہتا ہوں از اٹ پاسبل میرے خیال میں اٹ از پاسبل میرے خیال میں مجھے پتا ہے ایسے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کیا آپ بوجھ سکتے ہیں کہ کیسے اگر آپ کے ذہن میں یہ ون کلک نیویگیشن کے بارے میں کچھ آئیڈیاز ہوں تو یہ جو ہمارا میسج بورڈ ہے اس پہ ضرور پوسٹ کریں آئی بی تو جناب یہ تو بات تھی ون کلک نیویگیشن سکیم کی اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے باتیں تو خاصی کر لیں اب ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں کچھ ذرا انٹرسٹنگ سی ویب سائٹس ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں کیا خوبیاں ہیں شاید کوئی خامی بھی ہو ہم اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ والی ویب سائٹ جو ہے ون آف دا بیسٹ ون آف دا ویری بیسٹ ان دا ورلڈ گوگل کتنی اکانومی ہے اس میں یعنی کتنے کم الفاظ پکچرز امیجز یوز کیے گئے ہیں لیکن اٹ از دا بیسٹ ویب سائٹ فار اٹ فار دا پرپز وز ڈیزائن فار سرچ کے لیے ڈیزائن ہوئی تھی اس سے بہتر شاید آپ کو سرچ سائٹ اور کہیں نہ ملے خوبصورت اور یہ جو وائٹ اسپیس اس میں ہے اس سے خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے مجھے تو ان کا لوگوں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن وہ خیر اس کا یوزبلٹی شاید اتنا تعلق نہ ہو لیکن کی چیز یہی یہ ہے lots of white space اور جو چیز آپ نے کرنی یعنی سرچ کرنی سرچ کا باکس بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بٹن دبائیں اور پہنچ جائیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں باقی بھی کچھ لکھس ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کی وہ بالکل مڈل میں ہے سرچ کا باکس اور اس کے ساتھ ایک دو بٹنس میرے خیال میں دس از ون آف دا بیسٹ ویب سائٹ ایز فار ایز یوزبلٹی از کنسرنڈ اور وہ یورسٹک میں نے آپ کو پچھلی بار جس طرح بتائی تھی کہ گڈ سولوشنٹ nice. تو میرے خیال میں ویبسائٹ جو, ویب جو ہے وہ آپ میں سے خاصے لوگوں نے دیکھی ہوگی کمپیئر ٹو گوگل اٹس ویری ڈفرنٹس بزی میں بے شمار لنکس ہیں ہنڈریڈ آن on وجہ شاید اس کی یہ ہے کہ یہ, یہ ویب سائٹ جو ہے اس کا ریزن اس کا موٹو اس کا گول مختلف ہے گوگل سے یہ ویب سائٹ جو ہے یہ, یعنی یہ پیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورٹل ایک پورٹل کا پہلا پیج ہے پورٹل ہوتی اسی, اسی لیے ہے کہ بے شمار چیزوں کی طرف جانے کے لیے آپ کو صرف ایک پیج ہو اس میں کہیں کلک کے آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں لیکن پھر بھی اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ اوپر آپ کو چھ آئی نظر آ رہے ہوں گے یعنی اکثر لوگ جو اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اس ویب پیج پہ جاتے ہیں وہ ان چھے میں سے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو یاہو والوں نے ان سب کو سب سے اوپر لک, رکھ دیا تاکہ زیادہ تر یوزر جو ہے ان کو سرچ نہ کرنا پڑے کہ بھی میں کون سا بٹن دباؤں کون سا لنک کلک کروں زیادہ تر لوگوں کے لیے جو چیزیں انہوں نے یوز کرنی وہ ایزیلی سب سے اوپر ہے اور سرچ کا ڈبا وہ بھی سینٹر میں اور اوپر کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو اس پیج پہ آتے ہیں وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں سو so اکثر لوگ جو اس پیج پہ آتے ہیں وہ یہ سات کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان سات کاموں کو کرنے کے لیے جو یاہو نے انٹرفیس فراہم کیا اٹس ویری کلیئر اٹ از ویری وزبل تو یہ تو یاہو کی ویب سائٹ تھی ا ویری بزی ویب سائٹ لیکن یاہو میں ایک دوسری آپشن بھی ہے وہ یہ کہ آپ اپنا ویب پیج یاہو پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یاہو کو آپ جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایگزامپل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہی ہے میں نے یاہو کا ایک ویو اپنے لیے ڈیفائن کیا ویسا کہ یاہو کی فلانی فلانی چیزیں میں, میں فلانی فلانی جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں تو یاہو پہ جو ای میل ہے اس کو دکھانے کے لیے میں نے جگہ سلیکٹ کی ہے کو دکھانے کے اور اسٹاکس کی ویلو دکھانے کے لیے اور, اور خبریں دکھانے کے اور جگہ میں نے سو so, یاہو کا جو پیج ہے جو فرنٹ پیج آپ نے دیکھا وہ خاصا کمپلیکس تھا لیکن they provide you with this other facility فیسلٹی آپ اس کو کنفیگر کر سکیں اپنے لیے آپ اس کو کسٹمائز کر سکیں اپنے لیے یوزبل ویبسائٹ میں ایک یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے دے آر کسٹمائزبل اگر ایک ویبسائٹ کسٹمائزل ہے یعنی یوزر اس کو چینج کر سکتا ہے اپنی ضرورت کے لحاظ سے دس اے ویری گوڈ دیکھ پاور فل فیچر amazon.com اور کچھ نہیں تو ہمیں اس ویب سائٹ کو صرف اس نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اٹس دا موسٹ پاپولر ویب فرنٹ ان دا ورلڈ ویب اسٹور فرنٹ ان دا ورلڈ یعنی یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس, جو جس کی شاید سب سے زیادہ بکری ہوتی ہے دنیا میں ایز فار ایز کنزیومز اے کنسرن سو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ بہت سارے یوزر جاتے ہیں تو اگر اس میں بہت سارے یوزر جاتے ہیں تو اس میں کچھ خوبی ہوگی تب ہی جاتے ہیں نا بھائی اور ایک چیز اور اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو اس کے اوپر ہی نظر ٹیبز نظر آ رہی ہوں گی دے آر ویری انٹرسٹنگ اٹس اے ویری یونیک فیچر جو اسی نے amazon.com نے شروع کیا تھا کیونکہ یہ لوگوں کو یاد دلاتے ہیں وہ جو فائلنگ کے لیے نہیں آپ ٹیبز یوز کرتے بہت ساری آپ فائلیں اگر آپ کی کٹھی ہو اس پہ ٹیب شیب لگا کے آپ اسے ایک دراز میں رکھ لیتے ہیں اس میں سے اپروپریٹ فائل کر, تلاش کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے آپ اوپر جو ٹیب لگے ہیں سر ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ وہ جو ہمیں پتہ ہے ان ٹیبز کا تو یہ اس اس ہنٹ کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ ویب سائٹ ڈیزائن کی تھی لیکن کی بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ بے شمار لوگ جاتے ہیں اگر میں اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کروں اور اس پہ میں ایسی ہی ٹیب یوز کروں تو از اے گڈ چانس کہ جو بھی آدمی میری ویب سائٹ پہ آیا ہوگا وہ امیزون پہ ضرور گیا ہوگا تو میری ویب سائٹ پہ آئے گا اسے سوچنا نہیں پڑے گا اسے فوراً اندازہ ہو جائے گا یہ ٹیب کیا ہے کیونکہ یہی ٹیب اس نے امیزون پہ یوز کیا ہوئے اس لیے خاصی ویب سائٹس ایسی بھی ہیں دنیا میں کہ جو یہ امیزون کی ٹیبس کی چیز جو انہوں نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے کاپی کیا ہے اس کا فائدہ انہیں ہے کہ یوزرز جب ان کی ویب سائٹ پہ آتے پڑتا ان کو ٹرین کیا ہوتا ہے. اس پہ شاید کرکٹ کے شوقین حضرات جو آپ میں سے ہیں وہ اکثر جاتے ہوں گے اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ یوزبلٹی کے لحاظ سے وہ یہ کہ جب بھی آپ ٹائپ کرتے ہیں نا وہاں پہ ایک پرل کا چھوٹا سا اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے اس کے قریب ترین سر اس سے آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے فرض کریں اگر میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں اور میں جاتا ہوں crick, crick پہ تو پہ جو سرور ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہ تو انگلینڈ کا انگلینڈ سے مجھے ایکسس کرنے کی کر رہا ہے, تو قریب جو والا سرور ہے نا, میں اس کو اس سے کنیکٹ کر دیتا ہوں گریٹ یوزبلٹی فیچر کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم کنیکٹرس سروس یہ کہ مجھے سروس جو ملتی ہے اس سرور سے وہ بہت تیز ملتی ہے سو دیٹس اے ویری جو آپ کو کرک میں ملے گا ایک اور بات جو اچھے ڈیزائنس میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اچھے ڈیزائن جو ہیں وہ ان یوزرس کو ہیلپ کرتے ہیں جن سے وہ غلطی ہو جائے یعنی اگر یوزر سے کوئی ایرر ہو جائے تو اچھے ڈیزائن جو ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس کی ایسے فرض کریں کہ میں ایک ویب سائٹ پہ گیا ہوں جا میں, میں نے اپنا ایڈریس دیا ہے وہاں پہ میں نے اپنے شہر کا نام بھی لکھا اپنا پوسٹ کوڈ بھی لکھا تو بھائی ویبسائٹ ڈیزائنر آپ ان کو چیک کر لیں کہ یہ پوسٹ کوڈ اور یہ شہر میچ بھی کرتے ہیں نہیں یہ نہ ہو کہ میں نے پوسٹ کوڈ دیا ہو کراچی کا اور میں نے شہر لکھا اور پشاور یا میں نے شہر لکھا ہو لاہور اور پوسٹ کوڈ دیا میں نے کوئٹہ کا آپ بڑی آسانی سے یہ میچنگ جو ہے چیک کر سکتے ہیں اور اگر غلطی نظر آئے تو کسٹمر کو بتا دیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ جناب وہ آپ کسٹمر نے آپ کو ایڈریس دیا آپ نے اس کو کوئی چیز بھیجنی تھی وہ کسٹمر کے پاس ہو سکتا نہ پہنچے یا پھر دیر سے پہنچے اس میں سب کا نقصان ہے تو آپ اس کو اس پروسیس کو آٹومیٹک کر دیں یعنی جب بھی آپ کو ایسا مس میچ آئے آپ کسٹمر کو بتا دیں کہ بھائی یہ ذرا درست کر لیں یا تو شہر غلط ہے یا پوسٹ کوڈ غلط ہے اسی طرح کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہوتے ہیں ان میں بھی ایک ایک, ایک, ایک سکیم ہوتی ہے مثلا ویزا کارڈ کے جو نمبر جو نا ویزا کریڈٹ کارڈ کے وہ میرے خیال سارے کے سارے فور سے شروع ہوتے ہیں ماسٹر کارڈ کے نمبر جو ہیں وہ شاید ففٹی شاید ان نمبر سے شروع ہوتے ہیں تو فرض کریں کہ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر ڈال رہا ہوں اور میرا ویزا کارڈ ہے اس کو میں 6 سے اس نمبر کو شروع کر رہا ہوں تو ویب سائٹ کو چاہیے مجھے بتا دیں کہ بھائی چکر ہے اور اس میں فائدہ سب کا ہے اس میں کسٹمر کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا آپ کا بھی ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا اگر میں آپ کو غلط کریڈٹ کارڈ نمبر دوں گا تو آپ کا نقصان پتا ہی ہے آپ کو پیسے بہت دیر سے ملیں گے کیونکہ جب تک وہ کریڈٹ کارڈ کا نمبر ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو پیسے تو نہیں مل سکتے تو آپ کا بھی فائدہ ہے یعنی ڈیزائنر کا بھی فائدہ ہے اور یوزر کا بھی اس میں فائدہ ہے فون نمبر کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے فون نمبر کے فون نمبرز میں بھی بعض اوقات ایک اسکیم ہوتی ہے پورا اگلے وقتوں میں امریکہ میں ایسا ہوتا تھا جتنے بھی ایریا کوڈس ہیں نا جس لاہور کا 042 ہے کراچی کا زیرو ٹو ون ہے جو اگلے وقتوں میں جو ایریا کوڈ ہوتے تھے اب تو شاید یہ چینج ہو گیا ہے امریکہ میں جتنے بھی ایریا کوڈ ہوتے تھے ان کا مڈل ڈیجٹ ہمیشہ 1 ہوتا تھا یا 0 ہوتا تھا تو اگر کوئی صاحب ایریا کوڈ انٹر کرتے ہیں اور اس کا مڈل ڈجٹ وہ جو ہے نائن رکھ دیتے ہیں تو یو نو دز اے پرابلم سو یو شوڈ ٹرمپ دا یوزر کے بھائی جان پرابلم ہے اسی طرح ایک زبردست ایگزامپل جو ہے ایرر سے ریکوری کی یعنی کسٹمر کو ہیلپ کرنے کی جب وہ کوئی ایڈر کرے وہ گوگل پہ پائی جاتی ہے یہ اگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یونیورسٹی پہ سرچ کرنی تھی میں نے یونیورسٹی ٹائپ کیا اور میں نے شاید بلا سوچے سمجھے ٹائپ کیا میں نے غلط ٹائپ کر دیا تو کیا ہوا گوگل صاحب نے ان کو کوئی ایسا ایک پیج ملا جس پہ اسی طرح گلط ٹائپ ہوا ہوا تھا لیکن گوگل انجن جو ہے سرچ انجن وہ اسمارٹ انف ٹو ریئلائز کہ یار یہ ذرا عجیب سا لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صاحب یونیورسٹی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں کچھ اور ٹائپ کر دی ہے تو گوگل نے کیا کیا انہوں نے مجھے آپشن دی کہ بھائی ڈو یو مین یونیورسٹی ڈو یو وانٹ ٹو سرچ ان یونیورسٹی ہو سکتا ہے کہ میں یونیورسٹی سرچ نہ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس عجیب و غریب ورڈ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا فائدہ ہو گیا کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میں عجیب و غریب سپیلنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹائپ کریں اصل میں ہم لوکنگ فور اے یونیورسٹی تو بجائے اس کے کہ مجھے صرف غلط ثلط ریزلٹ سے فارغ کر دے یا پھر کہہ دے کہ جی دوبارہ ٹائپ کریں اس نے مجھے ایک آپشن دی ہے اور مجھے ایک بہت زبردست بہت ریزنیبل آپشن دی ہے کہ بھئی آپ یونیورسٹی پہ تو نہیں سرچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو کچھ اچھے ڈیزائن تھے اور اچھے تھے اور بہت پاپولر ڈیزائن بھی تھے کیونکہ یہ جو ویب سائٹس میں نے آپ کو دکھائیں یہ خاصی جانی پہچانی ہے اس پہ بے شمار ملینز آف یوزرز جاتے ہیں اب کچھ اور ویب سائٹس دیکھتے ہیں کہ جو ان میں سے بعض بہت پاپولر ہیں بعض اتنی پاپولر بھی نہیں ہیں لیکن اس میں بعض چیز ایسی ہیں جو اگر میں ڈیزائنر ہوتا تو میں ان کو چینج کرتا تو ہم ان ویب سائٹ ڈیزائنرز کی تھوڑی سی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ریکمنڈیشنز ہیں ہماری آئیے انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جناب یہ ون موسٹ پاپر ویبسائٹ ان دا ولڈ مائکروسافٹ کی اس میں بہت بعض انٹرسٹنگ فیچر ہیں لیکن بعض ناٹ سو ویری انٹرسٹنگ فیچر ہیں ان کو میں ہائی کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہ آپ کو ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو نظر آ رہا ہوگا اس میں وائٹ ٹیکسٹ ہے اسکائی بلو بیک ان میں کنٹراسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے تو اگر میں ڈیزائنر ہوتا تو شاید میں اس بیک کو ذرا ڈارک کر دیتا اور دوسرے یہ کہ اس پہ جو یہ لیٹرنگ انہوں نے جو انہوں نے الفابیٹ ٹائپ کیے ہوئے بہت چھوٹے فنٹ میں کیے ہوئے یہ تو میں نے آپ کو تصویر جو دکھا رہا ہوں یہ تو 800 ہنڈریڈ بائی سکس کے ریزولوشن پہ لی گئی تھی آج کل جو اس سے ہائر ریزولوشن ہے وہ زیادہ پاپلر ہے شاید اس پہ تو یہ بالکل بھی پڑھا جاتا سو so یہ دو چیزیں میں کروں گا شاید میں فنٹ کا سائز بڑھا دوں گا اور شاید میں بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا ڈارک کر دوں گا نیکسٹ جو ہے یہ کوئی ویب تو نہیں ہے میں نے ایک ویب لیکن ایسی ویب میں نے بہت جاتے ایک بڑی سی وہاں پہ تصویر آتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ ہونے میں پانچ منٹ لگتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے انٹر جس طرح اندر کوئی باپردہ صاحب بیٹھے ہوئے وہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ بھئی وہ اس جو آپ نے امیج دکھایا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں تین چار منٹ لگ گئے ہیں اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب بٹن دباؤ تاکہ آئی کڈ گیٹ ٹو دا انفارمیشن دیٹ آئی تو یعنی جو انفارمیشن میں تلاش کرنا ہوں اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ میں ایکسٹرا کلک کروں کیوں بھئی؟ کیوں ایسا میرے پہ آپ زوم کرتے ہیں سو so, اگر میں اس ویب سائٹ کا ڈیزائنر ہوتا تو میں اس پورے پورے پیج کو فارغ کر دیتا ہوں نیکسٹ آپ ایک اور انٹرسٹنگ ڈیزائن دیکھتے ہیں یہ ایک ایسی کمپنی کا ہے جو کہ ویب پیجز ڈیزائن کرتی ہے اگر میرے بس میں ہو تو میں ان سے کبھی اپنی کوئی چیز ڈیزائن نہ کراؤں اور نہ ہی انہیں کسی کی کوئی اور چیز ڈیزائن کرنے دوں یہ کیا عجیب و غریب چیز میں نے بنا رکھی ہے عجیب و غریب فونٹ یوز کیے میں پڑھا بھی نہیں جاتا کہ یہ ہے کیا اس, اس, اس پیج کو دیکھ کے مجھے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے اور یہ پیج اتنا ہیوی ہے اس پہ اتنی زیادہ گرافکس ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے کیوں بھائی میرا ٹائم فالتو ہے کیا سو so, اس پیج کو امپروو کرنے کا یہی طریقہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے ڈو سم تھنگ سمپلر امریکہ میں بھی ایک ویو ہے اس کا اصل نام ہے ولنووا یونیورسٹی لیکن اس کے مخفف جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہی ہیں اس ویب سائٹ کو میں دیکھ رہا تھا اس میں مجھے ایک دو انٹرسٹنگ چیزیں نظر آئی تھیں پہلی بات تو یہ اس کے اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کے یوزرز لکھے ہوئے جو اس ویب سائٹ پہ آتے ہیں سٹوڈنٹس، سٹوڈنٹس، سٹوڈنٹ, پیرنٹس علم تو ان کے لیے انہیں لگتا ہے کہ مختلف ویب سائٹس ڈیزائن کی ہوئی ہیں ہر طرح کے یوزر کے لیے مختلف ویب سائٹ ڈیزائن کی ہوئی ہے تاکہ کسٹمر یا یوزر جو کوئی بھی اس ویب سائٹ پہ آئے وہ جو اس کے لیے موسٹ اپروپریٹ گروپ ہے وہاں پہ جائے اور اس ویب سائٹ سے جا کے انفارمیشن حاصل کرے لیکن ایک چیز جو خاصی آبویس ہے اس ویب سائٹ کے بارے میں آپ دیکھیں رائٹ سائٹ سائڈ پہ جتنے بھی لنکس ہیں زیادہ تر ان میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں جو اس یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور مڈل میں بھی جو موٹے موٹے آپ کو لنکس نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں ایڈمیشن اوپن ہاؤس ڈڈ یو نو ڈائریکشنز یہ بھی ایسے لوگوں پہ فوکسڈ ہیں جو اس یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں جو اس میں انرول ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ فرنٹ پیج جو ہے یہ لگتا ہے ایک خاص یوزر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی ایسے لوگ ایسے سٹوڈنٹس جو ابھی اس یونیورسٹی میں نہیں ہیں لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس یونیورسٹی میں داخلہ لوں اور امریکہ میں جس طرح یونیورسٹی ہیں دے ویری فار کنسرن تو انہوں نے یہ ویب سائٹ ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اٹریکٹ کر سکیں ان کو جس جس انفارمیشن کی ضرورت ہے وہ پہلے ہی پیج پہ ان کو کسی طرح اویلیبل ہو جائے یہ ویب سائٹ یہی سوچ کے ڈیزائن کی گئی ہے ڈبلو ڈبلو نہیں جناب اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویٹ ویب خاصا سلو ہو گیا پہلے بھی خیر اتنا تیز تو نہیں تھا لیکن لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلو ہوتا جا رہا ہے اس کی ایک ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے آپ ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جناب لوڈنگ آپ کو نظر آتا ہے تین چار منٹ تک وہی وہ نظر آتا رہتا ہے اس کے بعد جو ایک زبردست قسم کی اینیمیشن لوڈ ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی یعنی اس میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں لگتا یہ ہے کہ ڈیزائنر صاحب نے ایک انیمیشن بنائی انہیں بہت پسند آئی انہوں نے کہا کہ میں تو ساری دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو وہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں بھائی آئی ٹو یو ویب سائٹ فور سم انفارمیشن مجھے وہ دکھائیں اب یہ کیا عجیب مجھے دکھا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اگر میں دوسری دفعہ ان کی سائٹ پہ جاتا ہوں وہی نظر آتی تیسری بھی وہی نظر آتی ہے بعض لوگ تو کئی کئی سال تک وہ اینیمیشن چینج نہیں کرتے کیوں بھائی وائی ڈو یو وانٹ ٹو سی شو می دا سیم تھنگ دیٹ آئی سو دا لاسٹ ٹائم اینڈ ڈینٹ لائک اگین ٹھیک ہے آپ نے اسک کا بٹن لگا دیا آپ نے ریسٹارٹ کا بٹن لگا دیا اٹس ویری نائس لیکن بہتر یہ ہوتا کہ آپ جو انفارمیشن میں چاہتا ہوں وہ پہلے دکھا دیں اور ساتھ ایک بٹن لگا دیں کہ بھی اگر کسی نے دیکھ لی ہے تو اس بٹن کو دبایا دیکھ لے بیکوز موسٹ یوزرشنگ آل اس ایسی سچویشن کا ایک سولوشن ہے جہاں پہ آپ کو بڑا شوق ہوگے میں لوگوں کو اپنی ایک زبردست قسم کی فلیش کی اینیمیشن دکھاؤں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک کمپنی بنائی ویب پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیچ میں جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے this is an جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی صاحب اس page کو کرتے ہیں, سب سے پہلے وہ links آ جاتے ہیں. اس کے بعد آنا شروع ہوتی ہے تو جو لوگ اینیمیشن جنہیں دیکھنے کا شوق ہے وہ ویٹ کریں جن کو شوق نہیں ہے وہ لنکس ان کے سامنے وہ وہاں پہ لنک دبائیں اور جہیں جا جانا چاہتے ہیں. یہ بھی کوئی اتنا زبردست سولوشن نہیں ون شوڈ نیور فورس users to watch what you want them to watch a force nahi karna chahiye unke paas choice honi chahiye especially agar uske liye unhe 3 4 minute wait karna padta hai lekin this is a better solution than the previous one that i showed this is not ye bhi koi itni zabardast cheez nahi hai ho sakta hai website ko implement karu to aisa na karu it's a better solution than the previous one ki customer ko koi choice nahi di gayi thi usse kaha gaya tha dekho theek click karke aage ja sakta tha انفارمیشن جہاں مجھے ڈائریکٹلی آپ وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے اب جناب کچھ اور کی بات ہو جائے. کے بارے میں کچھ اور کی بات. سب سے پہلے یہ کہ جو آپ نے اوور آل آؤٹ کرنا ہے اس میں جو ایلیمنٹس آپ نے دکھانے ہیں ان کو ارینج کیسے کرنا ہے ان کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سارے ایلیمنٹ جو آپ دکھانے جاتے ہیں دے شوڈ لوگوں کو نظر تو آئے ان کو یوں کر کے غور سے گھورنا نہ پڑے اور دوسرے یہ کہ جو ایلیمنٹس آپ دکھائیں ان کا اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا آپس میں کچھ کنٹراسٹ ہونا چاہیے بعض اوقات لوگ ایسا ہوتا, کرتے ہیں کہ وہ وائٹ بیک گراؤنڈ پہ لائٹ گرین چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں یعنی اٹس کمپلیٹلی انریڈبل یہ بھی کہ لائک like ایلیمنٹس جو ہیں جو ایک جیسے ایلیمنٹس آپ کے ڈیزائن کے ہیں انہیں آپ گروپ ٹوگیدر کریں انہیں اکٹھا رکھیں تاکہ کسٹمرس کو چیزیں تلاش کرنے میں ذرا آسانی ہو اور یہ بھی کہ ریلیٹو امپورٹنس جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے ہمیں بعد کا ایسا ہوتا ہے کہ نیویگیشن میں آپ کے مین بٹن ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی بٹن میں جائیں تو چھوٹے چھوٹے اور بٹن آ جاتے ہیں you know, اس سے مجھے پتا لگتا ہے کہ یہ مین ہے اور یہ سب بٹنس ہیں سو so سائز سے آپ خاصی انفارمیشن کنوے کر سکتے ہیں وہ کریں جو امپورٹینٹ چیزیں ہیں وہ بڑے سائز میں آئے جو زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو وہ نسبت چھوٹے سائز میں آئے ایک اور چیز جو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ چیزوں میں ویژول کنٹراسٹ ہونا چاہیے عموماً جب بھی آپ کوئی ایک ویب پیج دیکھتے ہیں اچھا ویب پیج اس میں تین ضرور حصے ہوتے ہیں ایک تو سائیڈ بار سا ہوتا ہے ایک ہیڈنگ سی ہوتی ہے اور ایک مین ٹیکسٹ ہوتی ہے تو آپ کو جو دو ایگزامپل نظر آ رہی ہیں اس میں سے یو نو رائٹ ہینڈ سائیڈ از دا بیٹر یہ جو لیفٹ ہینڈ پہ یہ بے شمار ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے دوسری چیز جو ہے بار میں میں میں اور بار ان کے ذریعے دے دیں. ایک اور چیز جو آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کی جو ہو, اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے ابھی سے پہلے مینشن کر رہا تھا کہ وہ ریڈیبل تو ہو میرے خیال میں دس سے چودہ پوائنٹ کا سائز ضرور ہونا چاہیے مین ٹیکسٹ کا اور یہ کہ آپ سینسری فونٹ جو ہے نا وہ یوز کرنے کی کوشش کریں یعنی ایریل یوز کریں ہیلویٹیکا یوز کریں یہ ایسے فونٹس ہیں جن کو کمپیوٹر سکرین پہ پڑھنا نسبتاً آسان ہے ورڈانا بھی ایک ایسا ہی فونٹ ہے یہ ٹائمز نیو رومنٹس فونٹ اس کو یہ جو لمیٹڈ ریزولوشن کے کمپیوٹر مانیٹر ہوتے ہیں اس پہ پڑھنا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا نسبتاً مشکل ہے یہ بھی کہ یہ آل کی میں کوشش کریں کہ نہ ٹائپ کریں بورڈز اور اٹائلیکٹس جو ہیں اس کو بھی یوز نہ کریں آل کیپس میں کیوں نہ ٹائپ کریں اس کی میں آپ کو السٹریشن دکھاتا ہوں کہ یہ کیپیٹل اور ڈیپینڈ جو آل کیپٹل میں لکھا ہوا ہے اس کی فارم بڑی ایک جیسی سی ہے ویر ایز کیپٹل جو اسمال میں لکھا ہوا ہے ڈپینڈ جو اسمال میں لکھا ہوا ہے اس کو اس میں تھوڑا سے کچھ فیچرز آتے ہیں اس کو پڑھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو کے نسبتاً آسان ہے as compared with all capitals یہ ایک اور رجسٹریشن ہے کہ جو عام طریقے سے یعنی اسمال میں اگر ہم لکھتے ہیں اس کو پڑھنا آسان کیوں ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ humans جب بھی ٹیکس کو سکین کرتے ہیں تو وہ اس کے ٹاپ پورشن پہ زیادہ زور دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سے جو فیچر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے humans کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے یہ جو آل کیپس ہیں اس میں تو اسٹریٹ لائنس ہی ہوتی ہے نا اس کو جلدی سے پڑھ کے سکین کر کے انڈرسٹینڈ کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے ایک اور چیز یہ کہ عموماً ایسا کریں کہ اگر آپ کی مین ٹیکسٹ ہے تو اس کو آپ سینٹر جسٹیفائی نہ کریں اس کو لیفٹ جسٹیفائی کریں اور اس کو فل جسٹیفائی نہ کریں اس کو وہ جو جسے کہتے ہیں ریگ رائٹ اس کے لحاظ سے جسٹیفائی کریں اور یہ بھی کہ آپ کی لائنیں نہ زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے نہ زیادہ لمبی ہونی چاہیے فورٹی کیریکٹرس سکسٹی کیریکٹر کے درمیان ہو تو ہیومن مائنڈ کے لیے ہیومن آئی کے لیے اس کو پڑھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے جب آپ پیراگراف بنائیں تو میک sure کہ پیراگرافس کے بیچ میں ایک ایک لائن خالی چھوڑیں ان کو صرف انڈینٹ کر کے نہ چھوڑیں اور ہیڈنگ سب ہیڈنگ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں یوز کرنے کی کوشش کریں اس سے ریڈیبلٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے جہاں تک پکچرز اور السٹریشن کا تعلق ہے جناب ان سے پڑھے رہیں تو بہتر ہے یہ بلا وجہ خوبصورتی کے لیے سب السٹریشن اور پکچرس ڈالنا اس سے ویب سائٹ کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے اس کا فائدہ کوئی خاص نہیں ہوتا سو so ڈونٹ اسی طرح ایک ہر چیز جو بعض لوگوں کو پسند ہوتی ہے وہ موشن دکھا کے نہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بہت ضروری ہے ضرور کریں لیکن یہ بلنکنگ کرنا یا موشن دکھانا بلا وجہ جسٹ ٹو امپریس ادا پیپل اٹس ناٹ دیٹ برائٹ آف این آئیڈیا سو یہ موشن ویب سائٹ پہ اگر یوز کریں تو بہت کم کریں اور بہت سوچ سمجھ کے اسے یوز کریں اور ایک بات کا خیال رکھیں جو ہم نے پچھلے سال بھی جس کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ خوبصورت لگتی ہے دیٹ ناٹ امپورٹنٹ دا مور امپورٹینٹ تھنگ از کہ دوسروں کو کیسی لگتی ہے تو جناب آج ہم نے ویب پیجز کی ویب سائٹس کی یوزبلٹی کی بات کی ہم نے دیکھا وہ کون سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے ویب پیجز کو زیادہ یوزبل بنا سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم خاصا ایک مختلف سام کام کریں گ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتایا چلوں کہ ایک ویب سائٹ useit.com ہے اس پہ ضرور جائیں وہ ایک بہت بڑے یوزبلٹی کے گرو ہیں گرو ہیں ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ اگر آپ جائیں گے اس پہ اگر آپ جو انہوں نے زبردست وزڈم لکھی ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا نیکسٹ ٹائم ہم کمپیوٹر نیٹ کی بات کریں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر نیٹ کا رول کیا ہے آخر کمپیوٹنگ میں اور یہ بھی کہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں یہ ان میں جو پروٹوکولس چل رہی ہوتی ہیں کمپیوٹر نیٹ پہ وہ کون کون سی ہیں تو دین آپ انٹل دیٹ ٹائم with office.